ان ایمان والوں نے یقیناً فلاح پا لی ہے اللہ دین فی فل تیم خوشیوں جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں اللہ دین نانی اور جو لغ چیزوں سے مو موڑے ہوئے ہیں والذین ہم لزکاة فاعلون اور جو زکاة پر عمل کرنے والے ہیں والذین ہم لفروجہم حافظون اور جو اپنی شرم کہوں کی اور سب سے حفاظت کرتے ہیں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 وَذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ ہاں جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ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 یہ ہیں وہ وارث اللَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ جنہیں جنت الفردوس کی میراس ملے گی یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَ من سلتی من اور ہم نے انسان کو مٹی کے سچ سے پیدا کیا تم جلنا قرار نت پھر ہم نے اسے ٹپ کی ہوئی بون کی شکل میں ایک محفوظ جگہ پر رکھا خلقا کو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 اور ہم نے تمہارے اوپر سات تہ بر تہ راستے پیدا کیے ہیں اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ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 بہت سے فوائد ہیں اور انہی سے تم غذا بھی حاصل کرتے ہو ہالل فل کی اور انہی پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار بھی کیا جاتا ہے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 سرنی بھی میں نوح نے کہا یا رب ان لوگوں نے مجھے ڈس طرح جھوٹا بنایا ہے اس پر تو ہی میری مدد فرما فَأَمَّا حِينًا إِلَيْهِ أَنْصْنَعَ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ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 ان فی ذلک لآیات و ان کنّا اس سارے واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں اور یقینی بات ہے کہ ہمیں آزمائش تو کرنی ہی کرنی تھی ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرین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 اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے بھلا کیا تم ڈرتے نہیں ہو اترف نہ ہوں فلحتی دنیا مہد بشر کم یلوم مت کلو یلوم مت کلو نو یشرب مت شربو ان کے قوم کے وہ سردار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 اس کا پیغمبر آتا تو وہ اسے جٹلاتے چنانچہ ہم نے بھی ایک کے بعد ایک کو ہلاک کرنے کا سلسلہ باندھ دیا اور انہیں قصہ بنا ڈالا. پھٹکار ہیں ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے تم اوسل موس و خاچان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 اور ان دونوں کو ایک ایسی بلندی پر پناہ دی جو ایک پرسکون جگہ تھی اور جہاں صاف ستھرا پانی بہتا تھا روسول انالی اے پیغمبر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 بنی کیا یہ لوگ اس خیال میں ہیں کہ ہم ان کو جو دولت اور اولاد دیے جا رہے ہیں نسروں فلقیوں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 بی آبی اور جو اپنے پروردگار کے کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں رب لو اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے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 لا لو آج بل بلاؤ نہیں ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی قد كانت نت لال کم فکلا لو بی کم میری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو تم الٹے پاؤں مڑ جاتے تھے مستکبرین نبی سامرا تہجو بڑے غرور سے اس قرآن کے بارے میں رات کو مجلسیں جمع کر بےحودہ باتیں کرتے تھے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 وَإنَّ الَّذِينَ لَا يُؤمنون عَنِ الصِّرَاطِ لَنَا كِبُونَ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ راستے سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں وَلَوْ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 امن سوازین فلا اکم المفل اس وقت جن کے پلڑے بھاری نکلے تو وہی ہوں گے جو فلاح پائیں گے امن خفت موازین فلا اکلین خس خس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 آگ ان کے چہروں کو جھلس ڈالے گی اور اس میں ان کی صورتیں بگڑ جائیں گی اَلَمْ آيَاتِ تُتْلَى عَلَيْكُمْ تُمْ بِهَا ان سے کہا جائے گا کہ کیا میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں اور تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے ربنا غلبت وہ کہیں گے ہمارے پروردگار ہم پر ہماری بد بختی چھا گئی تھی اور ہم گمراہ لوگ تھے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 اللہ فرمائے گا اسی دو میں زلیل ہو کر پڑے رہو اور مجھ سے بات بھی نہ کرو ان من عبادی یقولون ربنا یقولون ربنا آمنا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 و کنتم تو تم نے ان لوگوں کا مزاق بنایا تھا یہاں تک کہ انہی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نے تمہیں میری یاد تک سے غافل کر دیا اور تم ان کی ہنسی اڑاتے رہے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 قَالَ كَم لبثتم الارض عدد سنی؟ پھر اللہ ان دو سے فرمائے گا تم زمین میں گنتی کے کتنے سال رہے اول بس نیومن فصلی